السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى المانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضة ليلها كنهارها لا يديغنها إلا إذا كان من الهالكين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهذه واستنى بسنته على يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأخطة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد ولا تسائر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور محفظ ناظرین و مشاہدین اکرام لگاتار ہماری گفتگو لقمان حکیم کی وصیتوں کے بارے میں چل رہی ہے اس آیت کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ان کی مزید دو وصیتیں بیان کی ہیں اس سے پہلے جو وصیت بیان کی گئی تھی آخری وصیت و صبر کی تھی صبر اور اس کے بعد کی جو وصیتیں ہیں وہ ساری وصیتیں اخلاق سے متعلق ہیں کیونکہ اخلاق بھی بہت اہم ہے اور دین کے اندر تین چیزیں ہیں ایک عقائد دوسرے عبادات اور تیسرے اخلاق بھی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخلاق کی اہمیت کے تعلق سے وہ اس طول عتمنی مکاریم الخلاق میری بے اس لیے بھی ہوئی ہے کہ میں مکاری اخلاق کی تکمیل کروں اسے مکمل کروں تو اخلاق کی بڑی اہمیت ہے دین اسلام کے اندر ایک بندہ اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے روزہ رکھنے والے قیام ولیل کرنے والے تجرب کو پا لیتا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا اور ایک دوسری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ ودنی جو چیز ہوگی انسان کا اخلاق ہوگا انسان تقوی کے ذریعے سے حسن اخلاق کے ذریعے سے جنت کا مستحق ہوگا تو حسن اخلاق کی بڑی اہمیت ہے دین اسلام کے اندر تو صبر سے لے کر کے اس کے بعد کی جو وصیتیں ہیں ان ساری وصیتوں کا تعلق اخلاق سے ہے آئیے پہلے ان کی اس وصیت کو دیکھتے ہیں اور ان کی وصیت چھٹی وصیت ہے اور وصیت ان کی یہ تھی اپنے فرزن سے کہ اولا تو شعر حد کہ لوگوں سے بات کرتے وقت اپنے چہرے کو نہ پھیر یعنی جب کسی سے آپ بات کریں تو اپنا چہرہ اس کے سامنے رکھیں اس آدمی کو اہمیت دیں اور اس کی باتوں کو بغور سنیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنا چہرہ کسی اور طرف پھیر لیں اور اس سے آپ اپنے کلام کو جاری رکھیں یا یہ کہ وہ گفتگو کرے اور اپنا چہرہ آپ کسی دوسری طرف پھیر لیں تو یہ مناسب نہیں ہے یہ اخلاق کے خلاف ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ بات کرتے وقت اپنے چہرے کو لوگوں سے نہ پھیر بلکہ اپنے چہرے کو ان کے سامنے رکھ اور ان کی باتوں کو بغور سن کیونکہ اپنے بھائی سے مسکرا کر کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے تبسم کا فی وجہ عقیقہ صدقہ اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا یا اس کے سامنے تبسم کرنا یہ بھی صدقہ ہے مسکرانا صدقہ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ لوگوں سے بات کرتے وقت اپنے چہرے کوئی ادھر ادھر نہ پھیر اور دوسرا معنی علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنے رخسار یا اپنے گال کو پھلا کر کے بات نہ کر یہ بھی تکبر کی ایک علامت ہوتی ہے پہلی صورت بھی تکبر کی وجہ سے ہے اور لوگوں کو حقیر جاننے کی وجہ سے ہے اور دوسری صورت بھی لوگوں کو حقیر جاننے کی وجہ سے ہے کہ انسان جب کسی سے بات کرے تو منہ فلا کر کے دھال پھلا کر کے تسن اور بناوٹ کے ساتھ گفتگو کرے یہ بھی حسنِ اخلاق کے خلاف ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آفرماتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ ان من حد کو کہ تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب وہ بندہ ہے وہ اقرب کیم يوم مجلس القیامہ اور قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب رہنے والا وہ بندہ ہوگا احاسن کم اخلاقہ جو تم میں اچھے اخلاق والا ہوگا وہ ان ابغد کم اور تم میں سب سے زیادہ بے نزدیک مبغوض انسان وہ ہے وہ ابعد کم منی القیامہ اور قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے دور رہنے والا وہ لوگ وہ آدمی ہوگا یا وہ لوگ ہوں گے ادسر سارون ولمتقون یہ تین لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمارے میں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ یہ مجھ سے قیامت کے دن دور رہیں گے اور سب سے زیادہ یہ میرے نزدیک ہیں ازسر کا مطلب کیا ہے باتونی بربر کرنے والا اور تکلف اور تسنوں سے بات چیت کرنے والا اسے سرسار کہتے ہیں ولمصون متصد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو فصیح ظاہر کرنے کے لیے گال اپنے منہ کو بھر بھر کر کے پھیلا پھیلا کر کے بات کرنا کرے منہ چوڑا کر کے بات کرے دوسروں پر بات کرتے وقت اپنی برتری ظاہر کرے ایسے آدمی کو مت کہا جاتا ہے گلا پھاڑ پھاڑ کر کے چہرہ منہ بڑا بڑا بڑا کر کے منہ پھیلا کر کے ایسا انداز اپنائے کہ لوگوں کو حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو ان پر برتری ظاہر کرے ایسے آدمی کو متصد کہا جاتا ہے اور متفق کون ہیں ہمارے میں نے فرمایا کہ متفق متکبر تکبر کرنے والے تو یہ حدیث سورن ترمدی کی صحیح روایت ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان اگر کسی سے بات کرے تو گال فلا فلا کر کے منہ فلا فلا کر کے اور اس طریقے سے منہ چوڑا کر کر کے بات نہ کرے یہ حسن اخلاق کے منافی ہے اور لقبان حکیم نے اپنے بیٹے کو اس بات کی وصیت کی تھی اگر کوئی آدمی کسی سے اس طریقے سے بات کرتا ہے تو گویا کہ اس کو حقیر جانتا ہے اور کسی کو حقیر جاننا یہ بہت سخت جرم ہے بڑا گناہ ہے شریعت کے اندر حرام ہے سب سے پہلا جو گناہ کیا گیا یہی گناہ کیا تھا ابلیس نے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر جانا اور اپنے آپ کو ان سے برتر سمجھا بڑا سمجھا اور اس نے کہا کہ انا خیر انا خیر میں آدم سے بہتر ہوں حالانکہ آدم علیہ السلام بہتر تھے پیدائش کے لحاظ سے بھی جس مادے سے اللہ ان کو پیدا کیا مٹی سے اس نائیے سے بھی اور اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ان کے در اللہ ہربرامن روح فوکی تو اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام بلا صبح اس سے بہتر اس سے بہتر تھے لیکن اس نے آدم علیہ السلام کو حقیر جانا اور اپنے آپ کو برتر سمجھا تو یہ حقیر جاننا کسی کوئی ابلیس کی صفت ہے یہ ابلیس کی عادت ہے وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے حقی... دوسروں کو حقیر جاننا شریعت کے اندر حرام ہے اللہ البام کہ لا قلعہ قوم قوم کوئی قوم کسی قوم کو کا شکریہ اس کا مذاق نہ اڑائے تمخور نہ کرے تمستر کرنا کیوں انسان کرتا ہے کیونکہ وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے ایسا یقین خیر من ہو سکتا ہے وہ قوم ان سے بہتر ہو جو قوم دوسری قوم کا مذاق اڑاتی ہے اس کا تمسخر کرتی ہے ممکن ہے کہ وہ قوم اس سے بہتر ہو توکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معیار تقوا ہے دینداری ہے اور یہ دنیاوی چیزیں اللہ تعالیٰ کے یہاں معیار نہیں ہیں ولا نشان من نشائن اور کوئی عورت یا عورتیں دوسری عورتوں کو مذاق نہ اڑائیں متمر نہ کریں آسان یقن نہ خیر منہ ہو سکتا ہے جن عورتوں کا اور عورت مذاق جا رہا ہے وہ عورتیں ان عورتوں سے بہتر ہوں جو عورتیں مذاق اڑا رہی ہوں ان کا مشخرہ کر رہی ہوں تو اس لیے شریعت کے اندر اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے اور انسان اگر کسی کا سکریہ کرتا ہے اس کا مذاق اڑاتا ہے اس کا تمسخر کرتا ہے تو یہ گویا کہ اس کو حقیر جانتا ہے اور کسی کو حقیر جاننا شریعت کے اندر سخت جرم ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سے لا حاصد تم حسد نہ کرو ولا تبا الا تنا جشو اور نہ دھوکہ دو نجش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان قیمت بڑھا دے اور اس کا مقصد خریدنے کا نہ ہو تاکہ جو خریدنا چاہتا ہے وہ دھوکے کے اندر آ جائے اور وہ بھی قیمت بڑھا دے اور اس چیز کی وہ قیمت نہ ہو اس کے کچھ اپنے لوگ ہوتے ہیں جو قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اور ایک انسان جو جانکار نہیں ہوتا وہ دھوکہ کھا کر کے زیادہ قیمت پر وہ سامان اس سے خرید لیتا ہے اور یہی اس کا مقصد ہوتا ہے تو ایسا کرنا حرام ہے شریعت کے اندر تو اللہ کے سو صلی اللہ رسم بات ہے کہ الا تنا جشو تم دھوکہ نہ دو ولا تباہ گزو آپس میں بغز نہ کرو عداوت نہ کرو ولا تداب اور آپس میں اختلاف نہ کرو ولا یہ بے ابا دلاباغ اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے اوپر بے نہ کرے یعنی کسی نے اگر کوئی سامان خرید لیا ہے تو قیمت بڑھا کر کے بے مکمل ہو گئی ہے قیمت بڑھا کر کے جا کر کے وہ سامان خرید لے یہ شریعت کے اندر حرام ہے اللہ اخوانہ اللہ تعالیٰ کے بھائی اللہ کے بندے بن کر کے رہو آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو المسلم ہوخل مسلم مسلمان, مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے لا غلوم اس پر ظلم نہیں کرتا ولا قلح اور نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے ولا ِقیر ہو اور نہ ہی اس کو حقیر جانتا نہ اسے حقیر جانتا تقواہ ہونا آپ نے کہا کہ تقبہ یہاں ہے اور یہ شیر و راسد الحصلاء مرات اور اپنے سینے کی طرف آپ نے تین مرتبہ اشارہ کیا پھر آپ نے کیا فرمایا ایک انسان کے برا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے کل المسلم المسلم المسلم حرام ہو عمال ہو، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون حرام اس کا مال حرام اس کی عزت حرام ہے لہذا کسی کو حقیر جاننا کسی کا مذاق اڑانا یہ کیا ہے یہ شریعت کے اندر سخت جرم ہے حرام اور ناجائز ہے میرے ساتھیوں کسی کو حقیر جاننا یہ حقیقت اللہ ہر بلامین کی حکمت پر اعتراض ہے یہ اللہ ہربامین کی تنقیص ہے اللہ تعالیٰ کی خلقت میں کا مذاق اڑانا ہے یہ اللہ ہرب الامین کا جو نظام ہے دنیا کا اس نظام کا مذاق اڑانا ہے اور انسان کیوں کسی کو حقیر جانتا ہے کیوں کسی کو حقیر جانیں جب سارے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے نطفے سے پیدا کیا ہر انسان کی تخلیق اللہ نے نطفے سے کی ہے دوسرے کو حقیر جاننا دراصل اپنی ذات کو حقیر جاننا ہوتا ہے کیونکہ سب کو اللہ رب العالمین نطفے سے پیدا کیا سب آدم علیہ السلام کے اولاد آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور ساری اولاد کو ساری انسانیت کو اللہ رب العام اور حرطِ ہوا سے پیدا کیا لہذا سب کی اصل ایک ہے اور سب ایک ہی نطفے سے پیدا کیے گئے ہیں تو ایسی صورت میں انسان دوسرے کو حقیق کیوں جانتا ہے اور اگر کوئی دوسرے کو حقیر جانتا ہے تو دراصل وہ اپنی ذات کو حقیر سمجھتا ہے وہ اپنی ذات کی حقارت کا مرتکب ہوتا ہے اللہ رب اللہ نے فرمایا سور حجرات کے اندر اللہ تعالی انفسکم اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ کیوں اپنے آپ پر یعنی اگر کسی دوسرے پر آپ ایب لگاتے ہو تو گویا کہ انسان اپنے اوپر ایب لگاتا کیونکہ اللہ نے سب کو ایک جیسا پیدا کیا سب نچ سے پیدا کیے گئے لہذا اگر انسان کسی دوسرے پر ایب لگاتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی ذات پر ایب لگایا اسی اللہ نے کیا فرمایا, فرمایا اولا اپنے آپ پر ایب لگانا اپنی ذات پر ایب نکالنا ایک معنی تو یہ ہے دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تمے سے کوئی آدمی کسی پر ایب لگائے گا تو ظاہر بات ہے ایب نکالنے والے پر بھی ایب لگایا جائے گا لہذا وہ سبب بنے گا اپنے اوپر ایب لگانے کا جیسے کوئی آدمی اگر کسی گالی دیتا ہے تو اسے بھی گالی دی جاتی ہے کوئی اگر کسی کے والدین کو برا کہتا ہے تو اس کے والدین کو بھی برا کہا جاتا ہے لہذا دوسرے پر ایب نکالنا دوسرے کو حقیر جاننا اپنے آپ کو حقیر جاننا ہے اور اس طریقے سے گویا کہ دوسروں سے اپنے آپ کو حقیر کہلوانے کا سبب بننا ہے اس لیے شریعت کے اندر میرے بھائی یہ حرام ہے اور انسان ایسا کیوں کرتا ہے کہ دوسرے کے اوپر عیب لگاتا ہے جب وہ خود سب کو اللہ نے ایک جیسا پیدا کیا ہے نمبر دو کمال کسی کے لیے نہیں ہے کمال اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے ہر ایک کے اندر نقص ہے ہر ایک کے اندر کمی ہر ایک کے اندر کمی ہے کوئی ایسا دنیا کے اندر انسان نہیں ہے جس کے اندر نقص اور عیب نہ پھر آخر کس بات پر وہ دوسرے پر عیب لگاتا ہے عب جو کرتا ہے کیوں دوسرے کو حقیق سمجھتا ہے جب اس کے اندر خود بہت سارے عیب موجود ہیں اس کے اندر خود بہت ساری خامیاں اور کمیاں موجود ہیں اس طریقے سے نمبر تین اللہ رب العالمی نے انسان کو عزت بخشی اس کی تکریم کی ہے اور کسی کے اندر عیب نکالنا اس کی تکریم کے خلاف اس کی عزت کے خلاف ہے. اللہ رمادا کے والقت کر رمن بنی آدم ہم نے انسانوں کو عزت دی ہے اسے تکریم کی ہے اللہ رب الامن انسان کو بہترین شکل و صورت پر بہترین ڈھانچے پر پیدا کیا اس سے بہتر شکل و صورت کا انسان خیال بھی نہیں کر سکتا ہے تصور بھی نہیں کر سکتا ہے اتنی بہترین شکل و صورت پر اللہ حلامین نے انسانوں کو پیدا کیا سارے انسان کو اللہ نے پیدا کیا لہذا اگر کوئی انسان کسی کے اندر عائد نکالتا ہے کسی کو حقیر سمجھتا ہے تو گویا کہ انسان کیا کرتا ہے اللہ رب الامین نے انسان کو عزت دی تکریم دی اس کے خلاف کرتا ہے اس کے خلاف یہ عمل ہے اور اس طریقے سے بھی آپ دیکھیں نمبر چار اگر انسان کسی دوسرے آدمی کو حقیر سمجھتا ہے اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے اس آدمی کے اندر تو اس نے اس کا قصور کیا ہے اگر کوئی آدمی رنگ میں کالا ہے یا اس کا قد چھوٹا ہے یا اس کے ہاتھ پاؤں میں چہرے میں کوئی عیب ہے تو اس میں انسان کا تو کوئی قصور نہیں ہے یہ تو اللہ ابامن کی خلقت ہے اللہ نے اس کو پیدا اس طریقے سے کیا ہے تو اس میں انسان کا قصور کیا ہے انسان کسی خاندان میں پیدا ہوتا ہے تو اس میں انسان کا تو کوئی قصور نہیں انسان اپنی مرضی سے تو کسی خاندان کے اندر پیدا نہیں ہوتا کسی ملک کے اندر پیدا نہیں ہوتا اللہ تعالی جہاں چاہے تو انسان کو پیدا کرتا ہے اللہ تعالی کی حکمت اللہ تعالی کا نظام لہذا اگر کوئی آدمی کسی کوئی عائب ہے پیدائشی کوئی عیب ہے اور اس کی وجہ سے اسے حقیر سمجھتا ہے تو میرے بھائیو یہ انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے یہ اللہ ہر پر عیب لگاتا ہے یہ اللہ ہر برا پر عیب لگاتا ہے اللہ ہر کی خلقت پر عیب لگاتا ہے اللہ کی توہین اور تنقید کا مرتکب ہوتا ہے جو انسان کسی کے اوپر عیب لگاتا ہے یا تانہ زنی کرتا ہے اس کو حقیر سمجھتا ہے ایسے آدمی کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو یعنی اس کے اندر ایسا کوئی عیب نہیں رکھا ظاہری تو اس پر اسے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے تو کیونکہ اس میں انسان کا کوئی کردار نہیں ہوتا یہ تو اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ساری چیزیں دی اور اگر سارے چیز سارے لوگ سب کے لوگ ایک جیسے ہو جائیں سب کے پاس مال برابر ہو سارے کے سارے برابر ہو جائیں دنیا کا نظام کیسے چلے گا تو اللہ ہر غلامین حکمت کے تحت یہ ساری چیزیں کرتا ہے لہذا کسی کو حقیر جاننا اس کے کسی عیب اور کسی کبھی کی بنا پر یہ اللہ ہر غلامین کے جو نظام ہے اس کے نظام کے اندر عیب لگانا ہے اللہ غلامین کی حکمت کے خلاف ہے لہذا لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے تیرنا چاہیے پانچویں چیز یہ ہے کہ انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے اور اس اسلام کو ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے انسان یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہمارا عائب ہمارے اندر عیب نکالے کوئی ہمارا مذاق اڑائے کوئی ہمیں حقیر جانے کوئی ہمارا تمستر کرے انسان نہیں چاہتا تو پھر دوسروں کو کیوں مذاق اڑاتا ہے وہ دوسروں کو تمسخر کیوں کرتا ہے جب انسان اپنے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے تو دوسروں کے لیے کیوں پسند کرے اور یہ ایمان کی علامات میں سے ہے کہ انسان اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے تو جب آپ اپنے لیے نہیں پسند کرتے ہیں یا ہم اپنے لیے نہیں پسند کرتے کہ کوئی ہمیں حقیر جانے ہمارے اندر عائد نکالے اور ہمیں تانا دے تو پھر ہم دوسرے کو حقیر کیوں جانے دوسروں کو کیوں حقیر جانے دوسرے کے اندر عائد دئی کیوں کریں تو اس اسماعیے سے بھی کسی کو حقیر جاننا بڑا جرم ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو اپنے مال کی بنا پر آپ اگر اپنے مال کی بنا پر دوسرے کو حقیر جانتے ہیں تو آپ سے بھی زیادہ مالدار لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں اور اگر کوئی اپنی خوبصورتی اور رنگ کی بنا پر کسی دوسرے آدمی کو حقیر جانتا ہے کیونکہ اس کا رنگ کالا ہے یا اس کا قط چھوٹا ہے یا اس کی خوبصورتی کم ہے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں جو آدمی کسی کو کا مذاق اڑاتا اپنی خوبصورتی کی بنا پر تو اس سے بھی زیادہ دنیا کے اندر خوبصورت لوگ موجود ہیں اگر آدمی کے پاس علم ہے اور اپنے علم کی بنا پر دوسرے پر دھونس جماتا ہے اور اس طریقے سے دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے تو اس سے بھی زیادہ علم والے دنیا کے اندر موجود ہیں وہ فوقا کو علم عل تو پھر آخر آدمی کس بات پر کسی دوسرے کو حقیق سمجھتا ہے اور اگر آدمی کے پاس علم ہے اور اس نے علم پر تکبر اور غرور کرتا ہے اور اس علم کے جیسے دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے دوسرے کو حقیق سمجھتا ہے تو جاہر انسان ہے حقیقت میں علم نہیں ہے علم وہ ہے جو انسان کے اندر خشیت پیدا کرے جو انسان کے اندر تقوا پیدا کرے دینداری پیدا کرے وہ علم ہوتا ہے یہ علم نہیں ہے یہ تو دھوکہ ہے یہ تو جہالت ہے یہ تو غرور اور گھمنڈ ہے یہ تو اس کے لیے ابال جان ہے جیسے انسان کے پاس مال ہو اور اس کے لیے وبال جان ہو اس کے لیے برائیوں اور عذاب کا ذریعہ اور سبب بن جائے اس مال کا حق ہاں ادا نہ کرے اور قیامت کے دن وہ مال اس کے لیے ابال جان بن جائے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اسی طریقے سے اگر انسان کے پاس علم ہے اور اپنے علم کا مذاق اپنے دوسروں کا مذاق اڑاتا اپنے علم کی وجہ سے تو حقیقت میں جاہل و علم نہیں ہے ابنما صلی اللہ علاض العلماء حقیقی علماء ہیں علماء حق وہ ہیں حقیقی علماء ہیں سچے علماء وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے لہذا خشیت اور یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کے رسول سے وراثت کے اندر ملی ہیں علماء کو راست میں ملی ہیں لہذا اگر کوئی عالم غرور کرتا ہے گھمنڈ کرتا ہے تقبر کرتا ہے لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے تو مجھے کہنے دے وہ عالم نہیں وہ جاہل ہے وہ علم اس کے لیے والے جان ہے اور ہمارے نے فرمایا قیامت کے دن تین لوگوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا انہیں میں سے وہ عالم ہوگا جسے ریا کی ہوگی اور لوگوں کو دعوت و تبلیغ کیا ہوگا قرآن کی تعلیم دی ہوگی لیکن وہ کار ہوگا ایسے ہی انسان بھی ہوگا جس کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں کرتا لوگوں کو حقیق جانتا ہے لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے یہ عالم نہیں دراصل جاہل انسان جاہل اس سے بہتر ہے جو انسان اپنے جو عالم اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھے اور جو علم والے نہیں ہیں ان کا مذاق اڑائے لہٰذا یہ علم اس کے لیے بال جان ہے علم سے خشیت پیدا ہوتی ہے علم سے توازو پیدا ہوتا ہے علم دینداری پیدا کرتا ہے علم لوگوں کے اندر تقوع پیدا کرتا ہے اگر یہ ساری چیزیں اور لوگوں کو لوگوں کو ان کا مقام دینے کی تلقین کرتا ہے اور سب کے ساتھ علم برابری کا سلوک کرنے کی تلقین کرتا ہے لیکن اگر ایسا نہیں کرتا تو علم اس کے لیے وہ جان ہے وہ عالم نہیں ہے اگر وہ عالم ہوتا تو یقینا اس کے اندر توازن آتا خادثی آتی ہیں اور آپ دیکھیں درخت کے اندر جب پھل لگتا ہے تو درخت کی تہنیاں جھک جاتی ہیں جب انسان کے اندر علم آتا تو انسان بھی جھک جاتا ہے اللہ کے سامنے بھی جھکتا ہے وہ اور لوگوں کا ادب کرتا ہے لوگوں کا احترام کرتا ہے چاہے وہ ظاہر ہو جیسا بھی انسان ہو سب کا ادب اور احترام کرتا ہے ہر انسانیت کا ہر شخص کا ادب احترام کرتا ہے ان کے مقام کو سمجھتا ہے لہٰذا اگر انسان اپنے علم کی بنا پر دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے تو عالم ہی نہیں ہے جی ہاں تو کس بنا پر انسان دوسرے کو حقیر سمجھتا مال کی بنا پر اس سے زیادہ مالدار دنیا کے اندر موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مال اور یہ حسب و نصب یا یہ ساری چیزیں اللہ غلامین کے ہاں معیار نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے میار معیار کیا ہے تخواہ ان ناکرم اکم ان خاکم تم میں سب زیادہ با عزت انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہے جو زیادہ متقی رہلگار ہے ان اللہ اللہ, اللہ کے سرکی سے ان اللہ علیہ الد الى علیکم و اموالکم اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور شکلوں کو تمہارے مال کو نہیں دیکھتا اولا کے الى قلوبکم و عملکم وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عمال کو دیکھتا ہے انسان کا دل صاف ہونا چاہیے انسان کے پاس عمل ہونا چاہیے کتاب و سنت کے مطابق صبر صالح کے عقید و نحج کے مطابق جیسے مسلم کے رواج یہ انسان کے پاس ہونا چاہیے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا انسان کا حسب و نصب اس کا علم اگر عمل نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں عمل جب ہوگا انسان کا تب وہ فائدہ کرے گا اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق عمل ہوگا اور جو انسان ملتا ہے مرتا ہے اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا اس کا عمل اگر بہتر عمل ہے تو اللہ کی رحمت سے ہوگی اور جنت کا مستحق ہوگا اور اگر برا عمل ہوگا برا کردار ہوگا تو اس صورت میں وہ جہان کا مستحق ہوگا لہذا عمل ضروری ہے انسان کا عقیدہ ضروری ہے شکل و صورت یہ تو دنیا کے لیے ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا جو ہے شرف اتنا ہے کہ دنیا کے اندر اس کا فائدہ ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معیار ہے وہ معیار تقوام پرہیزگاری اور دینداری ہے اور یہ خوبصورتی یہ معیار نہیں ہے کتنے دنیا کے اندر خوبصورت لوگ موجود ہیں لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے ان کے پاس عمل نہیں ہے آپ اللہ کے سر کے زمانے کی مثال لے لیجیے ابو لہب کتنا خوبصورت تھا اتنا خوبصورت تھا اس کا لقب پڑ گیا ابو لہب ابو لہب مانے شعلہ الحق کہتے ہیں شعلہ فروزہ کو چمکتا تھا وہ یعنی اس کا چہرہ چمکتا تھا اتنا خوبصورت تھا وہ اس کا لقب ہی پڑ گیا کن ابو لہب خوبصورتی کی جی بنا پر لیکن کچھ فائدہ ہوا اس کا وہیں پر بلال حبشی حفشی پر اور دیگر جو لوگ آئے حبشا کے رہنے والے یا اور جو خوبصورتی میں اس کے برابر نہیں تھے ان کو جو مقام ملا وہ مقام نہیں مل سکتا تو خوبصورتی کی بنا پر انسان کو اللہ تعالیٰ کے مقام نہیں ملتا اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کے عدل ہے انصاف ہے اللہ کے یہاں معیار اور دینداری اور تحلکاری ہے اللہ کے سر صلی اللہ رسر کے دش ہے کہ جس کا عمل من بتا بھی عمل و لمصر بہی نصبوں جس کا عمل اسے تاخیر کر دے گا اس کا نصب اسے آگے نہیں بڑھائے گا اسے جلدی نہیں کرے گا نصب نامے کی بنا پر خوبصورتی کی بنا پر اور صرف علم کی بنا پر انسان کے پاس اگر عمل نہیں ہے یا کسی خاندان میں پیدا ہونے کی بنا پر انسان جنت کا حقاف نہیں پھیلتا اللہ تعالیٰ کی عدر انصاف لہٰذا انسان کس بات پر غرور کرتا ہے کس بات پر انسان کسی دوسرے کو حقیں جانتا ہے چھٹھی بات یہ ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے عیب اور خامیوں اور کمیوں کی طرف دیکھے اور یہ بڑی حکمت کی بات ہے حسن بشیر رحمت اللہ علیہ کے قول ہے کہ تو بالباً شغلت ہو عیب ہو انوب الآخرین کچھ لوگوں نے اللہ کشور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کیا ہے لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ حفظ حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور جو بھی یعنی جنہوں نے ہمانبی کی طرف اس کو بیان کیا ہے وہ سمدن ثابت نہیں ہے اور ضعیف روایت ہے کچھ لوگوں نے موضوع تک کہا ہے لیکن مانا اس کا صحیح ہے اپنی جگہ پر لیکن ہمارے نبی کی حدیث نہیں ہے یہ حسن رسی رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے ہمارے نبی سے حدیث ثابت نہیں تو قول کیا ان کا توبہ لمن شغلت ہو جنت ہو توبہ جنت کے معنی بھی استعمال ہوا پرانے کریم کے اندر اور توبہ جنت میں درخت کا بھی نام ہے تو جنت میں اس کے لیے درخت ہے یا جنت ہے کون کس کے لیے لمن شغلت ہو جو اپنے عیوب میں مشغول ہے دوسروں کے عیوب کے مقابلے میں انسان اپنے خامیوں کو دیکھتا ہے اپنے عیوب کو دیکھتا ہے اور اپنی خمیوں کمیوں کو دیکھتا ہے اس کے لیے کیا ہے گویا کی جنت اور انسان اگر اپنی خامیوں کو دیکھتا ہے اور اس کی صلاح ہے یہ ہم سے مطلوب ہے کیونکہ کمال کسی کے لیے نہیں ہر ایک کے اندر ہے اور ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے کلو کو مختہ ہماری بھی سمت ہے کہ تمہیں سر آدمی گناہ کرنے والا غلطی کرنے والا ہے و خیر الحطین توابون اور سب سے بہتر گناہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں اسے انسان کو دوسروں کے عیوب کو دیکھنے کے بجائے انسان کو اپنے عیوب کی طرف دیکھنا چاہیے اپنی خامیوں اور کمیوں کی طرف دیکھنا چاہیے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے رحم اللہ عمران اللہ تعالیٰ صادنی پر رحم فرمائے عہدۂ ایوبی جس نے میرے عیوب کے میری طرف ہدیہ کیا اور یہ قول اور بھی لوگوں سے مرغی ہے جیسے وربن عزیز یا اور دیگر لوگوں سے اور اس وقت جو مملکے سعودی عرب کے بادشاہ ہیں حکمراں ہیں سلمان بن عبدالعزیز حافظ اللہ الملک سلمان بن عبدالعزیز رحمت اللہ اللہ یہ ہمیشہ یہ بات کہا کرتے ہیں کہ اللہ اس پر رحم فرمائے جو میری خامیوں کو میری طرف ہدیہ کرتا تحفے میں بیچتا ہے یعنی میری خامیوں کا آ کر کے مجھ سے بیان کرتا ہے تو یہ انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ انسان اپنی خامیوں پر نظر رکھے اپنی خامیوں کو دیکھے اپنی کمیوں کو دیکھے دوسروں کو دیکھنے کے بجائے اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کی بدعت اور خرافات عام ہو رہی ہیں لوگوں کے اندر شرک پھیلا رہا ہے تو اسے آدمی سے لوگوں کو منع کیا جائے گا ایسے آدمی سے لوگوں کو تنبیہ کی جائے گی جو ایسا آدمی جو بدعت اور خرافات اور شرک دنیا کے اندر پھیلا رہا ہے اور لوگوں کو صحیح اسلام کی دعوت دینے کے بجائے لوگوں کو شرک اور و خرافات پر دعوت دے رہا ہے تو ایسے آدمی کی تبدیلی کی جائے گی اس کو بیان کیا جائے گا لوگوں کے سامنے لیکن اس کے اندر بھی اگر کوئی بشری یا اس طریقے سے خلقت کے لحاظ سے یا پیدائشی اگر کوئی ایپ ہے تو صاحب کو نہیں بیان کیا جائے گا یہ مذاق نہیں اڑایا جائے گا اگر وہ ایسا ایسی حرکت کر رہا ہے کہ لوگوں کے اندر بدعت خرافات شرک پھیلا رہا ہے اس کا خلا خما کیا جائے گا اس کی تبدیل کی جائے گی لیکن اس کی ذات یا اس کے نفس کا یا اس کے اندر اگر کوئی کمی ہے اس کی خلق تخلی ہے نہیں پیدائشی یا اس کے جسم کے اندر تو اس کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا مذاق اڑانا حرام ہے اس کو حقیق نہیں جانا جائے گا اس لیے کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے جی لیکن جو دیگر جرم کر رہا ہے اس کے اس کا باقاعدہ پلا کیا جائے گا اور لوگوں کو اس سے منع کیا جائے گا تو انسان کو چاہیے کہ اپنے ایوب کو دیکھے اپنی خامیوں کو دیکھے ہر انسان کے اندر ایب ہوتا ہے ہر انسان کے اندر کمی ہوتی ہے کمال صرف اور صرف اللہ ہر غلام کے لیے ایسے ہی نمبر آٹھ. انسان کو چاہیے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھے اگر اس کے پاس خوبصورتی ہے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں اگر اس کے پاس مال ہے تو اس سے بھی زیادہ مالدار لوگ موجود ہیں تو دنیا کے مقابلے میں اسے اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور دین کے مقابلے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو سے زیادہ دیندار ہیں جو سے زیادہ نیک ہیں متقی ہیں ان کو اپنے لیے نمونہ بنائے ان کو اپنے لیے آئیڈیل بنائے تو یہ انسان کامیاب ہوتا ہے نہ یہ کہ جو انسان کو اللہ نے مال دیا تو اس مال کی بنا پر دوسروں کو حقیق سمجھے اور دوسروں کا مذاق پڑے نمبر نو جس آدمی کے پاس زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں اس آدمی کی ذمہ داری بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس آدمی کو حساب بھی زیادہ دیا جائے گا اگر انسان کے پاس مال بھی ہے علم بھی ہے خوبصورتی بھی ہے سب کچھ موجود ہے تو اسے آدمی کو حساب بھی قیامت کے لیے زیادہ دینا پڑے گا اس لیے آپ دیکھیں کہ ماروی نے کیا فرمایا کہ سردا جنت کے اندر وہ لوگ جائیں گے جو فقرہ مساکین ہیں جی ہاں فقرہ مساکین جنت کے اندر جائیں گے سب سے زیادہ اس لیے مال کی بنا پر کسی کو حقیق جاننا کہ بیچارے غریب لوگ ہیں مسکین لوگ ہیں ایسا کرنا میرے بھائی اور سخت جرم ہے حرام ہے شریعت کے اندر ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ جو ہم سے ماتحت ہم سے جو نیچے کے لوگ ہیں اور اللہ نے آپ کو مال دیا تو آپ اس مال کا حق ادا کیجئے اور ان لوگوں کا ان لوگوں کی مدد کیجئے جو بیچارے غریب ہیں فقیر ہیں مسکین اور محتاط قسم کے لوگ ان کی آپ مدد کیجئے آپ ان کا حق ادا کیجئے یہ نہ کہ آپ ان کا مذاق اڑائیں ان کو حقیر حقیقانیں ان کو جھجکار دیں ان کی کوئی عزت نہ کریں نہیں پتہ ایسا کرنا جائز نہیں توازو انسان کو اختیار کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ انسان کو اٹھنا بیٹھنا چاہیے تب جا کر کے انسان کے اندر توازن آتا ہے لہٰذا ایسے لوگوں کو کبھی انسان مذاق نہ اڑا دے گیارہویں چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے سب ایک جسم اور ایک جان جیسے اللہ کےسل نے کیا فرمایا مصر المینت مطراف مطف علم کی مسلمانوں اور مومنوں کی مثال ان کی آپس میں محبت کرنے کی رحم کرنے کی شفقت کرنے کیسی ہے کہ مثر الجی الواحد ایک جسم کی طریقے سے ہے اد اشتکامن و اگر ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بخار کی جیسے درد کی جیسے جاگتا رہتا ہے انگلی کو تکلیف ہے آنکھ کو نیند نہیں آتی ہے آنکھ کو نہیں نیند آتی جسم کو چین نہیں ملتا ہے حالانکہ تکلیف کسی اور جگہ پر ہے لیکن جسم کو چین نہیں ملتا اسی طریقے سے پورے جسم کو بخار ہو جاتا ہے تو انسان کو بھی ایک مسلمان بھائی کا خیال رکھنا چاہیے اس کے ساتھ شفقت پیار محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے اور انسان اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر کے دیکھے کہ اگر آج اس جگہ پر ہوتا تو اس کا کیا اس کی کیا سوچ ہوتی وہ کیا فیل کرتا اپنے آپ کو اس لیے انسان کو ہمیشہ یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا بیٹھنا چاہیے جو کمزور قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ انسان کو زیادہ پیار محبت کرنا چاہیے بڑوں کے ساتھ سب پیار محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں سب ان کا ادب احترام کرتے ہیں لیکن جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں وہ ہم سے زیادہ اس بات کے مستحق ہے کہ ہم انہیں زیادہ قائم دیں یا ان کے ساتھ ہم زیادہ پیار محبت سے پیش آئیں اور ان کے حق کا خیال رکھیں اس طریقے سے آپ دیکھیں برآوی چیز جو انسان کسی کو حقیق سمجھتا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر دے اگر وہ مال دینے پر قادر ہے تو مال لینے پر بھی قادر ہے اگر وہ آپ کو خوبصورتی دینے پر قادر ہے تو آپ کی خوبصورتی کو چھنے پر بھی قادر دے اللہ ہر چیز پر قادر ہے لہذا کبھی انسان شیخی نہ کرے غرور نہ کرے گھمٹ نہ کرے کسی کو حقیب نہ جانے اللہ تعالی کبھی بھی وہ چیز اس سے لے سکتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ عبامین نے اس بندی کو یہ ساری چیزیں دی لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے انسان اللہ کا یعنی لوگوں کو مذاق اڑائے لوگوں کو حقیق سمجھے کہ بہت خطرناک جرم ہے اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ اقبال نے ہر چیز پر کھا دے ہر چیز پر کھا دے انسان سے اللہ تعالیٰ وہ چیز لے سکتا ہے اور آپ دیکھیں کتنے دنیا کے اندر مالدار سے غریب بن گئے کتنے خوبصورت تھے بیماری آ گئی. ان کے چہرے کی خوبصورتی ختم ہو گئی پہچانے نہیں جا رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہو گئے اس خطر ان کے پاس اللہ نے بیماری بھیج دی اس لیے کبھی انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے کبھی انسان کو نہیں کرنا چاہیے کبھی دوسرے کو حقیق نہیں جانا اس جا. اللہ کا دیا ہوا ہے اللہ نے دیا ہے انسانوں کو اس میں انسان کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے یہ ساری چیزیں دی ہوئی اللہ اب علامیہ چاہے خوبصورتی ہو چاہے مال ہو چاہے علم ہو دولت ہو منصب ہو دنیا کی کتنی بھی چیزیں ہیں ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے وہاں بھی تم نے نعمت اللہ تمام نعمتیں اللہ اب العامن کی طرف سے ہیں انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کا شمار ہی نہیں کر سکتا تیرانی چیز یہ ہے کہ انسان کو تواز اختیار کرنا چاہیے خاصہ اختیار کرنا چاہیے بڑھیا خطرے اور یقین جانے جو انسان تواز اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دنیا کے در عزت اور برنگی طا فرماتا نبی کی حدیث ہے لہذا انسان تواز اختیار کرے ایسے لوگوں کے سب پر ہاتھ پھیلے ایسے لوگوں کا خیال رکھے جی انہیں گھر سے نہ جھسکارے انہیں نہ پھٹکارے اور ایسے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھے چودہویں چیز یہ ہے میرے بھائیو کہ جو دوسروں کے ی کے پیچھے پڑا رہتا ہے تو وہ آدمی دوسروں کے اوب کے پیچھے پڑا رہتا ہے تو اسے توبہ کرنے کا موقع نہیں مل پاتا وہ ہمیشہ اسی کے اندر لگا رہتا ہے اپنا سو, سارا وقت اللہ کی دی ہوئی ساری نعمت ساری انرجی ساری طاقت کے اندر لگا دیتا ہے اور اسے توبہ کرنے کی توفیق بہت کم مل پاتی ہے اپنے جب دھیان ہی نہیں دیتا ہو, صرف دوسروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے صرف دوسروں کے پیچھے اور اپنے اوپر دھیان نہیں دے پاتا کیڑے نکالنے ہی میں اس کی پوری زندگی صرف ہو جاتی ہے گر گھمنڈ میں تکبر میں شیخی میں اس کی پوری زندگی گزر جاتی ہے اور اسے تو, اسے توفیق نہیں ملتی کہ اس گناہ سے توبہ کر لے یا کم سے کم اپنے اوپر دھیان دے اور اس طریقے سے اپنے اوپر یعنی وہ اپنے آپ کو سوچے ایسے ہی جو دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑا رہتا ہے تو لوگ بھی اس کے عیوب کو بیان کرتے رہتے ہیں یہ نہ سمجھیں کیا آپ دوسروں کو یوب بیان کریں گے تو لوگ آپ کو ایوب نہیں بیان کریں گے آپ کے بھی اوب بیان کیے جا رہے ہیں الجزا منجنسل العمل آپ جیسا کرو گے ویسا آپ کے ساتھ کیا جائے گا اگر آپ دوسروں کو یوب اور خامیوں کو بیان کرو گے وہ خامیاں جو جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اگر ان کو بیان کریں گے تو دوسرے بھی آپ کی خامیوں کو بیان کریں گے دوسرے آپ کے ایوب کو بیان کریں گے اور ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر لہذا انسان کو اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے اپنی زبان پر انسان کو لگام لگانا چاہیے اور یہ کام وہی کرتا ہے جس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا ہے جس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا اصلاح کا لوگوں کی دعوت کا بھلائی کا خیر کا کوئی کام نہیں ہوتا تو انسان دوسروں کو عور کے پیچھے پڑا رہتا ہے لہذا میرے بھائی انسان کے لیے دے بھی نہیں دیتا کہ انسان غرور کرے گھمنڈ کرے یا کسی کو حقیر جانیں کیونکہ اللہ ربامے نے سب کو ایک جیسا پیدا کیا ہے سب نطفے سے پیدا کیے گئے ہیں سب آدم کی اولاد ہیں سب کی اصل ایک ہے اور اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے یہ اللہ ربلامین کا کمال ہے یہ اللہ کا فضل و کمر کرم ہے کہ اللہ جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے لہذا کبھی انسان شیخ ہی نہ کرے نہ کبھی انسان کسی کو حقیق جانے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس بری عادت سے بچائے اللہ تعالی ہم ایک دوسرے کا ادب کرنے کی توفیق دے ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق دے اور اس بری خصلت جو ابلیسی خصلت ہے ابلیس کی صفت ہے اللہ تعالیٰ اس ہم سب کو تمام مسلمانوں کو محفوظ رکام و جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ